ہندو قوم پرستی دو ٹانگوں پر کھڑی ہوئی اس کی ایک ٹانگ ہے انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد اور دوسری ٹانگ ہے مسلمان کی دشمنی تقسیم کے بعد اس ہندو قوم پرستی کی ایک ٹانگ آپ سے آپ ٹوٹ جائے گی کیونکہ انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد کا مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد یہ قوم پرستی صرف ایک ٹانگ پر کھڑی ہوگی اور وہ مسلمان کی دشمنی ہے اور ہندو قوم پرست پوری کوشش کرے گا کہ اپنی اس ٹانگ کو برقرار رکھے اور اس کی خاطر ہر ظلم و ستم آپ کے اوپر کرے گا لیکن آپ کو ایک مدت دراز تک اس کو برداشت کرنا چاہیے اس کے بعد آپ یقین رکھیے کہ ہندو قومیت اپنے اندر جو تضادات رکھتی ہے آخر کار وہ برسر کار آئیں گے اور ان تضادات کی بدولت یہ قوم پرستی خود بخود اپنے برے انجام کو پہنچے گا اس وقت تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا آپ کو آئندہ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں تھی. اسلامی لٹریچر کو منتقل کر دینا چاہیے کیونکہ اردو زبان کو یہ لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے اردو زبان اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بن سکے گی آپ ہندی میں تامل میں ملیالم میں گجراتی میں مراٹھی میں غرض ہندوستان کی تمام بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کیجئے تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی مسلمان رہ سکیں اور ہندوؤں میں اسلام پھیلائے جائے